मक्का मुक्रमा के दावा सेंटर्स से मजीद नए लेक्चर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर सिफर सिफर नौ सिफर, ان سے نسخ کو کرنے پر ان کی تائید و حمایت کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ کی رحمت و سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے پاک باز اہل بیت اور عظمت والے فرما بردار صحابہ کرام اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر قیامت کے دن تک اما بعد اللہ کے بندو و اللہ سے ڈرو اس سے خوف کھاؤ ساتھ رہنے قریب ہونے نظر رکھنے اور خبردار ہونے کا احساس کرو اس لیے کہ وہی دل میں اللہ کا وائز ہے اسے برائیوں سے ڈراتا ہے اور تاعت و نیکیوں سے اسے قریب کرتا ہے اس میں تباد خشیت اور رجوع سے بھر دیتا ہے اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو توجہ والا دل لایا ہو بیت اللہ الحرام کے حاجیوں حج کی عبادت کتنی شاندار ہے اس کی خوشبو کتنی عمدہ اور اس کی اوقات کتنے پاکیزہ ہیں اس کے مقاصد کے نفع بخش ہیں انہیں حجاج دنیا کی خوشیوں اس کی نعمتوں اور اس کے زائل ہونے والے سازو سامان سے الگ ہوئے اپنے قصد و اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دیا تلبیہ پکارتے ہوئے طواف کرتے ہوئے خوشبوخو اختیار کرتے ہوئے اور اپنے رب کی رحمت اور خوشنودی کی امید میں بیت حرام کی طرف متوجہ ہوئے عرفات کے میدان میں انہوں نے محبت و توبہ کے آنسو بہائے اور ان کی زبان مزدلفہ و انعامی اور جمرات کرتے وقت اللہ کے ذکر و تعظیم سے تر رہی ان کے نفوس اپنے رب کی رحمت و مغفرت اور عظیم معافی کے مشتاق ہوئے جو ان مشاعر و مقامات والوں پر نازل ہوتی ہے جنہوں نے ابراہیم خلیل علیہ و علا نبی والسلام کی ندا پر لبیک کہا وہ جماعتوں میں اور اکیلے ہر دور دراز وادیوں سے پہنچے تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں اور معزز و مبارک اور مخصوص دنوں میں اللہ کا نام لیں تو کیا سمجھتے ہو کہ وہ عظیم پاک ذات انہیں واپس کر دے گی یا ان کی کوششوں کو ناکام کر دے گی اے اللہ کے گھر کے حاجیوں تم حج طباف اور سعی کرنے کے بعد اللہ سے کیا قبان کرتے ہو اے ہمارے رب تو کتنا پاک ہے تو کتنا کریم ہے اور تیری رحمت کتنی وسیع ہے ہم تجھ سے صرف خیر کا گمان کرتے ہیں ہم تجھ سے صرف نیکی سخاوت اور احسان کی توقع کرتے ہیں اے بیت اللہ کے حاجیوں خوشخبری لے لو اور خیر کی امید کرو اس لیے کہ تم اس رب کے پاس آئے ہو جو بہت معاف کرنے والا بخشنے والا بہت زیادہ بھلائی و اکرام والا اور وسیع رحمت و فضل اور احسان والا ہے آپ اللہ کے وقت اس کے مہمان اور اس کی زیارت کرنے والے اور تم کتنے معزز وقت مہمان اور زائر ہو اور وہ پاک ذات کتنا کریم رحیم رب ہے جو نیکیوں کا بدلہ دس گنا اور کئی گنا زیادہ دیتا ہے حج مغرور کے بدلے کے سلسلے میں وہ جنت کے علاوہ کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا ہے تو اے اللہ کے گھر کے حاجیوں تمہیں اللہ کی معافی و مغفرت اور خوشنودی مبارک ہو اور تم اپنے وطن کامیاب ہو کر لوٹو جب کہ تمہاری کوششیں قبول ہوں تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے اور تم صاف ستھری زندگی کی شروعات کرو تم نئی زندگی کا استقبال کرو ایسی نئی زندگی کا جس کی صفائی پاکی اور روحانیت کو تم نے بیت حرام زمزم حدیم مشاعر مقدسہ کے پہلوؤں کے اور مدینہ نبویہ کے جھوکوں کے مابین حاصل کیا ہے چنانچہ خوش ہو جاؤ جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں مخصوص فرمایا ہے اور جس تک پہنچنے اور جس سے فارغ ہونے سے تمہیں نوازا تو اللہ کی قسم وہ تمہارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اور اس کی آسائش لذتوں اور زینتوں سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر خوشی اور مسرتوں کے آنسو بہاؤ جس سے کہ جس نے حج کیا اور جمع و مقدمات جمع اور فسق کو خجور میں مبتلا نہیں ہوا تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے علاوہ حج مبرور کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے حاجی آماد سفر ہیں تو آپ صرف آنسو سے آمیش دل کا غم دیکھ رہے ہیں اللہ کے گھر اور حج سے جدا ہونے کی وجہ سے جن کے لیے مشکل راہیں اپنائی حاجیوں نے اپنے معبود کے گھر کو الوادع کہا جبکہ سب کی آنکھیں غم کے آنسو بہا رہی ہیں بیت اللہ الحرام کے حاجیوں اللہ تعالی ابتدا انتہا وجود بخش اور توفیق امداد میں فضل و نعمت والا ہے اسی نے دلوں کو حرکت دیا اور مناسب حج کی ادا کرنے اور ان مشاعر میں قیام کرنے میں تمہاری مدد کی جو دونوں خلیل و کریم ابراہیم و محمد علیہم سلاۃ وسلام کی وراثتوں میں سے وراثت ہے اور یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے چنانچہ اس پاک ذات کا شکر بجا لاؤ اور دینی و دنیاوی ظاہری و باطنی نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرو چنانچہ اس کا شکر بجا لاؤ اور اس کا حمد بیان کرو تمام نعمتوں پر اور اس بات پر کہ اس نے تمہیں مناسب کے ادا کرنے میں مکمل امن و امان اور راحت و آساروں کے ساتھ توفیق دی اور مدد کیا یہ اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اس نے اس کا بھی شکر ادا کیا جو اللہ کی مدد اور قدرت ہمارے سربراہ نے مملکت اللہ انہیں توفیق دے اور صحیح راہ پر قائم رکھے اور وفادار سیکورٹی اہلکار اور ذمہ داران میں سے حاجیوں کے لیے مناسب حج کو آسان بنانے اور ان کی خدمت و نگرانی کرنے اور ان کی امن و سلامتی کا خیال رکھنے کا سبب تھے اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے اللہ کے گھر کے حاجیوں حجی مبرور در حقیقت ریاست کا منشور اور سالت کے گھر کی کنجی اور سچے بندے کے لیے نئی صبح کی شروعات ہے جو اس کے بعد اللہ کے نور سے روشن پاکیزہ اس ذات پاک کی اعتبار سے آباد اور اللہ تعالی کی خوشنودی اور بندگی کے لبادہ کو اڑھے زندگی گزارے گا حج مبرور ہی ہے جو نفس میں واضح اثر اور عبادت و سلوک میں افضل تبدیلی پیدا کرتا ہے چنانچہ بندے صادق حج کر کے لوٹتا ہے اور وہ اخلاص و صدق کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے شرک وسائل شرک اور اہل شرک سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے ذکر عنابت خشیت اور تابعداری میں پیش پیش رہتا ہے اور اس طرح وہ حج کی آیتوں کے مابین خوشو و خزو اختیار کرنے والی کی صفت حاصل کرنے کے راز کو سیکھتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اسی تابع فرمان ہو جاؤ آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں اور جب سید الابعین حسن مسیح سے ان کے زمانے میں حج کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حج مبرور کے اثر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یہ کہ تم حج کے بعد دنیا میں زہد اختیار کرنے والے اور آخرت میں رب درغبت اختیار کرنے والے بن کر لوٹو دلقل یقیناً دلقل یقیناً, یقیناً اس امام نے عبادت کا خلاصہ بیان کیا اور اچھے انداز سے خراج تحسین پیش کیا اور اس حقیقی معیار کو بتایا جو ظلم نہیں کرتا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے مومن سادی کو لوگوں سے الگ ہوتا ہے جنہیں دنیا اور اس کی حوث نے قید کر رکھا ہے اے اللہ کے گھر کے حاجیوں دنیا میں زہد اور آخرت کی مضبوط رغبت درنے والے متقیوں کا عنوان اور صحیح راہ پر چلنے والے صادقین کی علامت ہے اور وہ دین پر ثابت قدم رہنے اور نیک عمل پر مداومت برتنے اور برائیوں سے بچنے کے وسائل میں سب سے بڑا وسیلہ ہے اور میری مراد اس سے کتاب و سنت پر مداومت برتنے سے ہے جو اللہ کی خوشنودی اور عمل کے قبول کیے جانے کے سچے دلائل میں سب سے واضح ہے ارشاد ربانی ہے ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں اللہ تعالی نے صرف توبہ اور عمال صالح کے ذریعے معاف کرنے اور راضی ہونے پر اتفاق نہیں کیا بلکہ کہا سم تدا یعنی پھر ہدایت پر ثابت رہا استقامت کو لازم پکڑا زندگی میں اور موت تک صالحین کے راستے پر چلا تو اے لوگوں جنہیں اللہ تعالی نے مناسب کے ادا کرنے کی توفیق دی ہے اور انہیں لوگوں اور فرشتوں کے نزدیک قابل تعظیم بیتے حرام کے قصد کرنے کو آسان بنایا ہے آپ کا یہ حج نیکیوں پر ثابت, ثابت قدم رہنے کی شروعات ہو اور سعادت و بلندی درجات کی اولین علامت ہو آپ کا یہ حج آپ کی سچی صبح اور آپ کے ایمان و یقین کی چمک ہو اور آپ کی ہدایت کے دروازے کے کھلنے کا سبب ہو ارشاد ربانی ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے اور کہا اور اگر یہ وہی کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقینا یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقینا انہیں راہ راست دکھا دیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت سے فائدہ پہنچائے اور ہم اللہ تب تعالیٰ سے مقدرت طلب کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کریم اور عطا کرنے والا ہے عظیم معافی اور سخاوت و احسان والا ہے اور درد و سلاب نازل ہو خوشخبری دینے والے ہادی اور روشن چراغ پر ان کے پاکیزہ و چنیدہ اہل بیت پر ان کے نیک و معزز صحابہ کرام پر اور حق کے ساتھ ان کی اتباہ کرنے والوں پر جب تک چڑیا چہچہائے اور شب و روز کا سلسلہ جاری رہے اما بعد بیت اللہ الحرام کے حاجیوں اے مسلمانوں ان شرعی مقاصد اور اہم حکمتوں میں سے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حج کو مشروع قرار دیا ہے اور ہر سال اسے انجام دیا جاتا ہے مسلمانوں کے اتحاد ان کے کلمے کو مجتمع کرنا اور ان میں آپسی محبت کی بنیاد کو راسخ کرنا ہے ایمانی و قوت کے معانی پر زور ڈالنا اور مسلمانوں کے مابین اس کی اشاعت کرنا ہے تاکہ حج میں ممینوں کے مابین فرق ختم ہو جائے اور ان کے مابین امتیازات کے مظاہر پوشیدہ ہو جائیں چنانچہ کوئی گروہی سیاسی نعرہ نہ رہے اور نہ ہی کوئی فرقہ پرست مذہبی جھنڈا رہے حجد الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاہلیت کے امور کو اپنے دونوں قدموں تلے رودنے سے لے کر آج تک مسلمان بیت اللہ الحرام کا حج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مابین محبت و مبت صف کے اتحاد اور کلمہ کی یکسانیت کی روح عام ہوتی ہے اور یہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے اور اسے شریعت کے عظیم مقاصد اور نبوی بےسد کے بلند ترین اہداف میں سے قرار دیا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفٹ ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے نیز نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یہ تو اسے بیار و مددگار چھوڑے گا مددگار چھوڑے اور نہیں حقیر سمجھے ایک منہج اور ایک طریقے پر مسلمانوں کا اتفاق ان کے کلمے کا اتحاد اور ان کی صفوں کا اجتماع ایسے زمانے میں مسلمانوں کو گھیرے ہوئے خطرات اور تاریخ فتنوں سے نجات دلانے والے نشانات ہیں جس میں ڈاکوں افواہ پھیلانے والوں اور انسانوں کے شیطانوں سے فتنہ زدوں کی کثرت ہے ان میں بعض بعض کو خوشنما باتوں کے ذریعے دھوکے میں ڈالتا ہے کتاب و سنت اور صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے تھامنا شریعت کے ایسے محکمات میں سے ہے جن سے دستبردار ہونا ممکن ہی نہیں ہے جو شریعت کے محکمات میں سے ہیں بلکہ یہ ہمارے زمانے میں پہلے سے زیادہ شدید ضرورت ہے اس لیے کہ آج مسلمان اپنے عقائد اپنے نبی کی سنت اپنے کلمے کے اتحاد اور اپنی شریعت کے اصول اس کی بنیادوں اور اہل شریعت خاص طور پر اس مبارک ملک کے خلاف جو حرمین کی حفاظت کرنے والا اور شریعت سنت نبوی کا اہتمام کرنے والا ہے کہ خلاف عالمی چیلنج اور خطرناک جنگ کا سامنا کر رہے ہیں مسلمانوں یہ بدگودار حملہ مختلف شکلوں متنوع اسلوبوں اور نو ب اجتماع میں ظاہر ہو رہا ہے جو نو بناؤ اجتماع میں ظاہر ہو رہا ہے اور عموماً مسلمانوں پر اور خاص طور پر بلاد حرمین پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تہمت لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس کا مسلمانوں کو کمزور کرنے انہیں منتشر کرنے ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے میں نہایت ہی برا اثر رہا ہے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے فکری و مذہبی نسبتوں کو مضبوط کرنے اور گروہی و فرقہ والانہ نعروں کو بھڑکانے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے یہ سب ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جبکہ ہم کلما کو متحد کرنے صفوں کے اتحاد اور اختلاف و انتشار کو دور پھینکنے کے زیادہ محتاج ہیں میں کا باز آگ اور شعلے کو بھڑکانے کے لیے ایندھن اور لکڑی نہ بنے تاکہ دشمنوں کے مقاصد ایسے مسلمانوں کے عقائد اور ان کے نبی کی سنت کے خلاف ان کی منصوبہ بدیوں کو پورا کرے جس پر صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کی تربیت ہوئی اور جس کی طرف سلف کے راسخ علماء کرام نے دعوت دی ان دنوں میں حج کی عبادت میں مسلمانوں کا اجتماع اور ان کا اتحاد باہمی محبت حاجیوں کے لیے حاجیوں کے لیے مملکت سعودی عرب کا اہتمام اور ان کے امن و امان کی کوشش کرنا اور اللہ کے فضل سے ان مبارک جمب غفیر کی دیکھ ریک کرنے میں اس کی بے پناہ کامیابی ایسا مضبوط واضح پیغام ہے جو رکاوٹوں کا خاتمہ کرتا ہے چال چلنے والے اور حاقدین جس طرح بھی چال چلیں وہ بہب مسلمانوں اور بیلاد ہر کے خلاف جس قدر بھی نعرے لگائیں سازشیں کریں ان لوگوں کے لیے وہ گھات میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایسے لوگوں اور واقعات کو مہیا فرمائے گا جس کے ذریعے وہ اسلام اور مسلمان کی حفاظت کرے گا اپنے نبی کی سنت اور اسے مضبوطی سے تھامنے والے صحابہ کرام کے منہج و طریقہ پر چلنے والے کے مرتبہ کو بلند فرمائے گا جو حق اور سیدھا راستہ ہے اپنے نبی کی سنت اور اسے مضبوطی سے تھامنے والے صحابہ کرام کے منہج و طریقہ پر چلنے والے کے مرتبے کو بلند فرمائے گا جو حق اور سیدھا راستہ ہے وہی وسطی تو اعتدال کی بنیاد اور اس کے دونوں رکن ہیں جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقۂ ناجیہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہے ابن نصر کے یہاں جیسا کہ ابو داود وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقہ ناجیہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے تو وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہے جس پر ہم آج اور میرے صحابہ کرام ہیں ابن نصر کے یہاں سنت وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے پیچھے صبر کے دن ہے ان میں مضبوطی کے ساتھ تمہارے طریقے کو پکڑنے والے کے لیے تمہارے پچاس آدمی کے برابر حاضر ہے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ان میں سے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے پچاس آدمی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اور تمام لوگوں کو پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے <سلسلام> اے ایمان والو تم اپنے نبی پر سر سلام بھیجو اللہ کے اس نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجتا ہے و و ازواجہ درد و سلام نازی روح پر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام تبا تابعین ان کے آل اور اسواج پر حضور بکر عمر فاروق عثمان اور علی رضی اللہ عنہ جمعین پر اور ان کے تابعین پر جو قیامت کے تک بھالائی کے ساتھ ان کی پیروی بھی کریں اے اللہ اسلام کی عزت عطا فرما اے اللہ مسلمان بھائی روح مدد فرما اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرمایا شام اور عراق یمن کے بھائیوں مدد فرما تمام جگہوں پر اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما جو بارڈر پر فوجی ہماری حفاظت اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمام لوگوں کی مدد فرما اللہ تمام اس ملک کو اور تمام اسلامی ملکت کو اللہ تو ترقی اے اللہ امر کو اللہ جس پر تو راضی ہو اس کی توفیق دے اللہ ان کو تو خیر کی کنجی بنا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اللہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیقت آفرما حجه اے اللہ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرما اللہ, حجا اے اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا اے اللہ ان کے تمام نیک اعمال کو تو قبول کرنے والا بنا رب صلی اللہ وسلم محمد درد و سلام نازل و ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر